الحمدللہ رب العالمین الشیطان وسلام بسم اللہ نور اللہ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اور یقیناً اسی کلام کو ہم کنٹینیو کریں گے جو پچھلے سلسلے میں ہم سنا تھا یعنی زمین و تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اعلی حضرت کا یہ کلام ایک شہکار کلام ہے ہر ہر شعر گویا موتی کی مانند ہے پچھلے سلسلے میں ہم نے کچھ اشار اور اس کی شرح سمجھنے کی کوشش کی تھی آج ان شاء اللہ مزید کچھ اشار سنیں گے اس سلسلے کے اختتام تک کچھ اشار سنیں گے اور اس کی برکتیں لوٹیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اب جو ہے وہ کمال ہے اعلی حضرت لکھتے ہیں اسالت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے اب ذرا اس میں بھی اب سیکوینس اور ترتیب دیکھیے اسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل لیکن ربط نہیں ٹوٹ رہا وزن نہیں ٹوٹ رہا اور کمال بات کہتے ہیں اسالت کہتے اصلیت اصلیت کی جو جمع ہے اس کو اسالت کہتے ہیں اچھا پھر امامت یعنی سب کے امام ہیں امام سب کے کل کے امام سیادت جو ہے وہ سرداری کو کہتے ہیں سیادت اچھا پھر جو ہے ولایت اس کے معنی یہ ہوئے کہ سلطنت اور امیری امارت جو ہے وہ حکومت اور امیری کو کہتے ہیں تو پیارے آکا علی سلاۃسلام کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں اللہ کی بارگاہ سے یہ تمام چیزیں نبی پاک علی سلاۃ والسلام کو عطا ہوئی اور کس شان سے عطا ہوئی اور یہ احادیث میں بھی موجود ہے کہ یا رسول اللہ آپ امام میں کل ہیں ساری کائنات کے پیشوا ہیں اور خود نبی پاک علیہ سلاطو السلام کی حدیث ہے انا وفد تحت لبائی آدم و من سوا میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ گروہ در گروہ میرے پاس آئیں گے آدم اور آپ کی ضروریت سب میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گی یعنی میرے آقا علیہ سلاتوں کو سلام ہی سب کے امام ہیں پھر ایک جگہ میرے آقا علیہ اصرات اسلام کو سید کل جو کہا گیا کہ آپ سب کے سردار ہیں میرے آکا فرمات انا سید ولد آدم میں اولاد آدم حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد کا میں سردار ہوں تو سردار کل بھی تو میرے آقا ہے پھر دونوں جہاں کی سرداری حکومت ریاست ولایت خود اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی ایک اور حدیث میں اس بات کو میں نے کہا نا اعلیٰ حضرت کی شاعری میں کتنی احادیث کو اس پیارے انداز میں بیان کیا گیا نبی پاک فرماتے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا یعنی میرے آقا ہی کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی چابیاں ہیں تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیو یہ سب کچھ نبی پاک کے پاس ہے اور اللہ کی طرف سے یہ سب عطا کیا گیا اب اس شیر کو نبی پاک علیہ السلام کی شان اور منزلت کو مد نظر رکھ کے ذرا سنیے اسالت کل امامت کل سیادت کل امارتِ کل حکومت کل ذلایت کل خدا کے یہاں خدا کے تمہارے لیے خدا کے یہاں ایسان کل ایمامات کل سیاد کل عمارت کل ایسان کل کل حکومت کل بلایا کل خدا کے یہاں تم رے حکومت کل بلایا کل خدا کے اگلا شیر ہے میرے پیچھے اسلامی بھائی بات ہو رہی ہے شب میں جب دبی پاک علیہ سلاط والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جو وہاں ہوئی جو وہاں راز کی باتیں ہوئی وہ رب جانے اور محبوب علی سلاۃ وسلام جانے کسی کو نہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کیا کچھ عطا فرمایا اور کتنا خاص عطا فرمایا نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوہے بوبی کوئی بھی کہی خبر ہی نہیں جو رمضے کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے روح امین یعنی حضرت جبریل امین عرش بری یعنی وہ عرش اور پھر لوہے مبین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک قلم سے جو جس کو ہم لوہے مبین کہتے ہیں جو لوہے محفوظ ہے جہاں قدرت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں یہ تمام باتیں اس میں ہو رہی ہیں اور پھر رمز خلی رمز کہتے ہیں راز کو وہ کون سے راز تھے جو کھلے ازل کی نہاں یعنی نبی پاک علیہ سلاط وسلام پر جو راز شروع سے ازل کے کھلے کوئی نہیں جانتا جبریلی امین جانتے کیوں کہ جبریل امین تو سجرت المتہ تک ٹھہر گئے تھے میرے آکا تو اس سے آگے گئے بری میرے آکا تو عرشے بھی ورا گئے تھے اور لوہے مبی یعنی لوہے محفوظ کو بھی نہیں پتا کہ کیا باتیں ہوئیں کیا راز کھلے کیونکہ کہ محفوظ تو وہ ہے جس کو اولیاء اکرام اللہ کی عطا سے پڑھ لیا کرتے ہیں دیکھ لیا کرتے ہیں مگر یہ خاص راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہاں نبی پاک علیہ اسلط وسلام نے جس کو بتایا اسی کے لیے رازے کھلی ورنہ کسی اور کو پتہ نہ چلا تو کمال بات اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ میں کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو رب نے کیا کچھ عطا فرمایا اور ایک بڑا توفہ یہ عطا فرمایا کہ کائنات میں کسی اور نے اللہ عز و جل کا اپنی سر کی آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا یہ فقط محبوب کریم علیہ کو یہ شرف ملا اعلیٰ حضرت جبھی تو اس بات کو ایک اور شعر میں سمجھاتے ہیں نا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ابھی شیر کو میراج کی شب کے تصور میں ذرا سنیے نہ روحے امی نہ عرشے بری نہ لوہے مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمضے خلی ازل کی نہا تمہارے کی نہ ازل کی نہ روح نہ ازل کی نہ تمہارے لیے خبر ہی نہیں جو ہوئے ازل کی نہ تمہارے اللہ میڈیا اسلامی بھائی ہوں اگلا شعر جنت کی بات بھی ہے اور عطائے رب کا تذکرہ بھی ہے گنہ کو کیسا کیسا انام ملا اس کی بھی بات ہے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں سزائے میں ہن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے میں شیر کا مطلب تو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر پھر ذرا ان موتیوں پر توجہ تو دیجیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں سزائے میں پہ ایسے منن اللہ شاندار انداز امام عشق کو محبت اعلیٰ حضرت کا اب اس کا مطلب کیا ہے جنا یعنی جنتیں چمن یعنی باغ سمن چمبیلی کا پھول پھبن زیبائش و آرائش خوبصورتی اچھا سزائے یعنی تکلیف محن محنت و شکت یعنی تکلیف والی سزا اچھا منن یہ منت یعنی احسان کی جمع ہے اچھا امن و اماں آرام اور سکون اب کہیں سزا کی بھی بات ہے کہیں پبن کی بھی بات ہے کہیں دلہن کی بھی بات ہے یہ ہے کیا اصل یہ راز کیا ہے اس کے اندر آئیے ذرا سمجھیے اور ایمان تازہ کیجیے اللہ حضرت رشمۃ اللہ تعالیٰ اس میں لکھتے ہیں کہ جنت کے باغ اور باغوں میں چمبیلی کا پھول پھولوں میں جنت کی خوشبو اور خوبصورت رنگ اس کی سجاوٹ اور ان میں دلہن یہ جنتی ہور کا نظارہ یہ سب کچھ کس کے لیے ہو گیا یعنی یہ کرم نوازیاں تو جنت میں موجود ہیں کہ پھول بھی ہیں خوبصورتی بھی ہے پبن بھی ہے رنگت بھی ہے خوشبو بھی ہے ہورے بھی ہیں دلہن بھی ہے مگر یہ مل کس کو گیا یہ ان کو مل گیا جو نبی پاک کی امت کے گناہگار تھے جو بظاہر تو سزا اور عذاب کے جو ہے وہ حقدار تھے مگر سرکار علیہۃ وسلام کی شفات کے صدقے نبی پاک کی کرم نوازی کے صدقے ان کو تکلیف نہ ملی انہیں عذاب مشقت نہ ملی بلکہ یہ سب کچھ یہ امن و اما یہ راحتیں یہ سکون سب نبی پاک کے صدقے آپ کے غلاموں کا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کابل تھا نار کے مجھے جنت ہوئی نصیب اس در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی کبال کی بات حضرت نے لکھی ہے ذرا غور سے سنیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں می دلہن سزائے میں ہن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے امن و اما جنا You know سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بیچ بھائی بھائیو اب بات ہوگی کچھ محشر کے میدان کی کیا خوبصورت انداز اعلیٰ حضرت نے حدیث شفاعت بڑی طویل حدیث بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ اہل میشر کہاں کہاں جائیں گے کس کس کے پاس جائیں گے کہاں کہاں فریاد کریں گے کہاں بات بنے گی کہیں بات نہیں بنے گی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خلیل و نجیب مسیح و سفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ is, کہیں بنی بات یہ بے خبری کہ خلک پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے؟ کمال کرتے ہیں حضرت. غور کی دیے کہ گویا اہلے میشر سے سوال ہو رہا ہے کہ اے میشر والوں تم حضرت خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھی گئے تھے حضرت آدم صفی اللہ کے پاس بھی گئے حضرت موسا کلیم اللہ کے پاس بھی گئے حضرت عیسا مسیح اللہ کے پاس بھی گئے حضرت نو نجی اللہ کے پاس بھی گئے کسی کے پاس جانے سے بات بنی کہیں نہیں بنی کیونکہ احادیث کے الفاظ کے محشر کے دن اہل محشر جب دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے اس حبو علا غیری کسی اور کے پاس جاؤ میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے اس دن کام آنا ہے خدا حضرت ہی اپنے شعر میں بات سمجھاتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے تو بتا رہے کہ دیکھو یہ سب بے خبری کہاں کہاں پھرتے رہے اصل تو دولا کے پاس آنا تھا کونین ان کے والی کے پاس آنا تھا یا رسول اللہ اس دن آپ ہی کی تو چلنی ہے بڑی خوبصورت بات مولانا حسن رزا خان صاحب دیکھتے ہیں نا فقط اتنا سبب ہے ان ایکدے بزم محشر کا دیر از نو ریزن بہائنڈ دس اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے فقط ایک ہی مقصد ہے یہ سارا محشر سجانے کا فقط اتنا سبب ہے ان ایکدے بزم محشر کا آقا, تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تاکہ سارے محشر کو پتا چل جائے سارے لوگوں کو پتا چل جائے کہ کس کی چلتی ہے رب کی بارگاہ میں کس کا مرتبہ سب سے و آلہ ہے جبھی تو آلہ حضرت اپنے ایک اور شیر میں ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو آج ابھی یہ پاک کا دامن تھام لو آج ان کی بات اور ان کی عظمت دل میں بٹھا لو کل تو ویسے ہی سب نے مان جانا ہے سب نے دیکھ لینا ہے نا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آلہ حضرت کی یہ بات بڑی زبردست ہے شاید لکھتے ہیں نا تو بھی اسی در پہ جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری بگڑی بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں میچھے اسلامی بھائیوں یہی بات مولانا حسن رضا خان صاحب برادر حال حضرت بھی تو سمجھاتے ہیں نا کہیں گے اور نبی اس حبو الاغری میرے حضور کے لب پر انالہ ہوگا تو سارا میشر جو ہے سرکار علی سلاط کی گویا تلاش میں ہوگا بے خبر ہوں گے اور پھر پتا چلے گا کہ ہمیں تو ان کے در پر آنا تھا اب ذرا محشر کے اس میدان کا تصور جما کر سرکار علی سلاط وسلام کی شان و عظمت کو مد نظر رکھ کے یہ شعر سنیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں کہاں سے تمہارے کہاں لیے, خلیل لیے, خلیل لیے نجی جی مسی ہو سفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی خلی نو نجی مسیح سبھی خبری کہ خلق فری کہاں سے کہا سمری کہ خلق فری کہاں اللہ بال حضرت کا ایک شاندار شیر نبی پاک علیہ السلات کے دو عظیم معجزات کو ایک ہی مسرے میں کیا شاندار انداز بیان کرتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابو تما تمہارے دیئے کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں مکہ کے کچھ لوگ آئے نبی پاک علیہ اصلاۃ والسلام کے پاس کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی نشانی بتائیں نبی پاک نے کیا کیا کیا نشانی بتائی زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے کر دیا گویا چیر دیا میرے آقا نے اشارہ فرما کر چاند چیر دیا یہ معوزہ ساری دنیا میں آج بھی کس انداز سے شاقان رسول بیان کرتے ہیں آلہ حضرت کا انداز دیکھیں کہ آکا آپ تو وہ ہیں جو اشارے سے چاند کو چیر دیتے ہیں اچھا پھر چھپے ہوئے خور خور کہتے ہیں سورج کو یا رسول اللہ جو سورج غروب ہو چکا تھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کی نماز مقام میں میں موجود تھے نبی یہ پاک آپ کی گود میں آرام کر رہے ہیں اثر کا وقت چلا گیا سورج چھپ گیا تھا مغرب کا وقت ہو گیا اور سورج غروب ہو گیا مگر آقا آپ نے دعا کی تو چھپے ہوئے خر کو پھیر دیا سورج جو غروب ہو گیا تھا وہ واپس آ گیا گئے ہوئے دن کو آسر کیا جو دن چلا گیا تھا مغرب ہو جائے تو دن چلا جاتا ہے نا میرے آقا نے وہ گئے ہوئے دن کو پھر اثر کے وقت میں تبدیل کر دیا اور یہ طاقت کس کی ہے یہ توانائی کس کی ہے یہ تابو توان تمہارے لیے رب عز نے آپ کو کیسا مقام عطا کیا ہے سبحان اللہ جھوم کر میرے آقا کے ان دو عظیم معجزات کی یاد میں ذرا شعر کو سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خرق کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا و توان تمہارے لیے تابو تمام ایشار دیا چھپے ہوئے فل کو ٹھہر لیا जो पे होए फल میں لکھ کر پھر جو مکتا لکھا کمال کرتے ہیں کیا التجا ہے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے گویا یا رسول اللہ یہاں تو ساری زندگی آپ کے نغمے گنگناتا رہا آپ کی شان بیان کرتا رہا مگر یا رسول اللہ جب قیامت کا دن ہو پیارے آقا آپ کے جھنڈے تلے آپ کی امت جمع ہو وہاں بھی رضا کو آپ کی خانی کا موقع عطا کیجیے گا کیا خوبصورت انداز ہے سبا کس کو کہتے ہیں وہ ہوا جو مشرق سے چلتی ہے وہ سبا وہ چلے ایسی ہوا چلے کہ باغ پھل جائیں یعنی باغوں کے اندر پھول لگ جائیں پھل لگ جائیں اور دن بھلے ہو جائیں یعنی یہ بڑے پیارے محاورے ہیں کہ ایسی بہار آ جائے زندگی میں اتنا اچھا ہو جائے سب کچھ کہ جب لوا میرے آقا کے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوگا میٹھے اسلامی بھائیوں قیامت کے دن جس کے نیچے ساری اولاد آدم جمع ہوگی اور جھنڈے کے سایہ رحمت میں آ کر قیامت خیز دھوپ اور گرمی سے آپ کی امت بچ جائے گی اور اس احسان کے بدلے میرے آقا علی السلام اللہ کی تعریف کریں گے اور ساری خدائی یعنی ساری امت جو ہے خود نبی پاک کی تعریف کرے گی اور پھر تلے یعنی اس جھنڈے کے تلے رضا کی زبان جو ہے آقا وہاں بھی آپ کی میں کھلے اور ہمیں بڑا حسن زن ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہاں بھی لباول ہم تلے نبی پاک علی اثلاسلام کی جہاں ساری امت جمع ہوگی امام عش کو محبت اعلیٰ حضرت کو وہاں بھی نات پڑھنے کا موقع ملے گا بلکہ اعلیٰ حضرت شعر پر توجہ دے نا جو آپ کے عظیم سلاک و سلام کا مختہ ہے کیا لکھتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہ ہا ہاں میری تمنا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہو اور قدسی یعنی فرشتے مجھ سے کہ ہاں رضا اور وہاں بھی میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام پڑھنا شروع کر دوں یقین کریں ایک دل کی اس دل میں یقین سے داخل ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت کی عشق رسول آپ کا انداز دیکھ کر لگتا ہے انشاء اللہ لباء تلے ہمارے امام کو یہ موقع ملے گا کہ وہاں کھڑے ہو کر وہ سلاۃ سلام پڑھیں گے اور اللہ اس عظیم محفل میں ہم سب کو بھی شامل ہونے کا موقع عطا فرمائے اعلیٰ حضرت سے ہمیں بے حد پیار ہے اور کیوں پیار ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ سلاط و سلام سے بڑا سچا پیار کرتے ہیں اللہ ان محبتوں اور نسبتوں کے سد کے ہمیں بھی لباء ہم تلے ہونے والی وہ محفل میں شرکت کا موقع عطا فرمائے ذرا اس تصور کو جما کر یہ شعر سنیے سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن دنوں بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے رضا کی سباب چلے, چلے کہ باغ پھلے وہ پھول تمہارے صب کے تلے سنا میں صنع رضا کی صبا تمہارے رے حضرت امام علیہ سنت کے یہ اشعار سن کر تو بے ساختہ کہتے نا کچھ اس طرح جاری ہو جاتا ہے زبان پر کہ رضا کی زبان تمہارے لیے رضا کی ہے جاں تمہارے لیے رضا ہے یہاں تمہارے لیے رضا ہو وہاں تمہارے لیے اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر اپنی کروڑوں انواروں کے کی بارش برسائے اور یقین مانے ہم اس بات کا بالکل احساس ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کو ہم کیا بیان کریں ہماری اوقات ہی نہیں ہے ہم فقط کتنا نغمات رضا گنگنا کر کچھ فیضانِ رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ وہ فنافر رسول کے مرتبے پر فائز نہ جانے کس عالم میں یہ کلام لکھے گئے کس وجد اور کس کیفیت میں آپ کے قلم نے قلم نے یہ اشار لکھے ہماری کیا اوقات کے ہم اسے بیان کریں ہم تو بس وہ کہتے ہیں کہ کچھ کتابوں سے پڑھا کچھ سمجھ میں آیا وہ بیان کر دیا امام عشق کو محمد حضرت کا کیا معافی ضمیر تھا وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کیا عرض کرنا چاہتے تھے ہم کیا جانے بس اللہ تعالیٰ ہماری اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کی تعلیمات پر عمل کرنا نصیب فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں انشاءاللہ اللہ ایک اور کلام ہوگا اور انشاءاللہ اس کی کچھ شرح اس کی کچھ تشریح کرنے کی بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک ہمیں سچا کے رسول نصیب فرمائے آمین. بجاہی